انَد مب خلطن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ ان الدہ مب خلطن مجبنۃ ولط کے معنی بچہ لڑکا بیٹا مب بانا باعث بخل بخلا کے معنی ہے بخل کا سبب بخل کی وجہ باعث بخل بخل مانا بخیر ہونا مجھ بنا جبن سے ہے باعث بزدلی بزدلی دلی کا سبب بزدلی دلی کا باعث برز دلی کی وجہ تو حدیث کا ترجمہ بنتا ہے ان مجبنت کہ تن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بیٹا بخل اور برز دلی کا سبب ہوتا ہے راوی فرماتے ہیں کہ حضرت حسنین سلاۃ والسلام کی طرف بچپن میں دوڑے دوڑے چلے آئے اور آپ علیہ السلاۃ وسلام نے اس موقع پر فرمایا کہ ان اللہ دہ مجھ بنا تو کہ لڑکا جو ہوتا ہے بیٹا ہوتا ہے یہ باعث بخل اور باعث بج دلی ہوتا ہے یعنی بخیل انسان کس مانا کر ہوتا ہے بخیل کیوں ہوتا ہے انسان کہ وہ اپنے پاس مال جمع کرتا ہے کنجوسی کرتا ہے مال خرچ نہیں کرتا مال جمع کرتا رہتا ہے تاکہ وہ اس کے کام آ سکے یہ اس کے بخل کی وجہ بنتی ہے کیوں اولاد بیٹا کیوں بنتا ہے اس لیے کہ اس کی ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے باپ کی کہ وہ مال کو جمع کرے تاکہ کل کو اس کے بیٹے اس کی اولاد پریشان نہ ہو اور ان کو وہ راحت آرام والی اور چین والی زندگی ان کو مہیا کر سکے اور ان کو ایسے اسباب مہیا کر سکے کہ جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں پریشانیاں اور دکھ نہ ہو وہ اتنا مال جمع اس لیے کرتا ہے بخیل بھی بن جاتا ہے اگر پہلے خرچ کرتا تھا تو خرچ بھی نہیں کرتا کہ اپنا بچوں کی خوشیاں چاہتا ہے اور ان کی وجہ سے مال کو سمیٹ سمیٹ کر سنبھال سنبھال کر رکھتا ہے تاکہ کل کو میرے بچوں کے کام آئے لڑکے کا اس لیے تذکرہ کیا کہ لڑکا بنسبت لڑکی کے بیٹی کے زیادہ باعث مغل ہوتا ہے اس لیے کہ بیٹیاں بیچاری دوسروں کے گھروں کی زینت بنتی ہیں اور انہوں نے ایک اور نیا گھر پسانا ہوتا ہے اور اس لیے ان کے حوالے سے اتنا زیادہ مخل اور جبن نہیں ہوتا لیکن بہرحال ضمن تبان بیٹی شامل ہے اس لیے کہ غلط کا اطلاق بچی پر بھی ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے اس بنیاد پر انسان بخی بن جاتا ہے کیوں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ سب کچھ سنبھال کر رکھوں گا تاکہ میرے بچے بڑے ہو جائیں تو میرا مال کے کام آ سکے وہ اسے استعمال کر سکیں انہیں کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو ہمیشہ سے اس نے یہی سوچ اور یہی فکر لگائے رکھی ہوتی ہے کہ وہ ان کو کچھ نہ کچھ دے کے جائے اور ان کی بلائی کا ہی سوچتا ہے صبح شام دوسرے جملے میں آپ والے سرت نے فرمایا مچ بن بزدلی کا بھی باعث اور یقیناً اولاد بزدلی کا باعث ہوتی ہے انسان کو ہمیشہ یہ فکر لاحق ہوتی ہے اگر ایک انسان کا کوئی خاندان نہ ہو کچھ بھی نہ ہو اس کوئی فکر نہیں ہوتی وہ بڑے بڑے خطرات میں بھی کود جاتا ہے بڑی بڑی مشکلوں میں پوج جاتا ہے اور اپنے آپ کو وہاں پر لگا دیتا ہے کہ جہاں پر جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں اکیلی جان ہوں میری فکر کرنے والا اگر کوئی ایک دو ہوگا تو ہوگا لیکن مجھے کم از کم کسی کی فکر نہیں ہے لیکن جو گھر والا ہوتا ہے گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس کی اولاد ہوتی ہے اس کے گھر والے ہوتے ہیں تو اس کو ہمیشہ کے لیے یہ فکر لگی رہتی ہے کہ اگر میں دنیا میں نہ رہا میری اولاد کیا کرے گی میری اولاد کا کیا بنے گا اس لیے وہ اپنے آپ کو بڑے بڑے خطرات سے محفوظ رکھتا ہے ہر خطرے کی طرف وہ خطرے کے قریب بھی نہیں جاتا ایسے کام کے ایسے پھیل کے ایسے عمل کے ایسی بات کے قریب نہیں جاتا کہ جس میں اس کو خطرہ لاحق ہوتا ہے جنگ میں لڑائی میں حصہ نہیں لیتا کہ کہیں جان چلی جائے گی مر جاؤں گا تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ان کا کیا بنے گا ان کا کون پوچھے گا ان بن پر انسان گزدل بھی بن جاتا ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما نام امال حکم و اولاد حکم کہ تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے کہ تم اسے کس طریقے سے استعمال کرتے ہو اور کس طریقے سے ان کی پرروش کرتے ہو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے تو کیا اسے لاغ باتوں میں لف کاموں میں فضولیات میں خرچ کر دیا جائے گا یا نہیں اسے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق خرچ کیا جائے گا اسی طرح اگر اولاد دی ہے تو کیا اولاد کو ہی سب کچھ سمجھ لیا جائے گا خدا کو بھول دیا جائے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پس پردہ ڈال دیا جائے اور اپنی اولاد کو ہر جگہ پر مقدم رکھا جائے اس لیے یہ اولاد اور بال انسان کے لیے آزمائش ہے فتنہ اولاد سے محبت ہو اولاد سے الفت ہو لیکن شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے بے جا محبت کا اظہار نہ کیا جائے وہ آپ کی محبت نہیں ہے وہ آپ کی دشمنی ہے جس کو آپ محبت کا نام دیتے ہیں بیٹا غلط کام کرنے کا کہہ رہا ہے اجازت چاہ رہا ہے بیٹی کسی ایسی کام کی اجازت چاہ رہی ہے جس کو آپ ٹھیک نہیں سمجھتے اور آپ پھر بھی اسے اجازت دے دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ چلیں بیٹا ہے بیٹی ہے کوئی بات نہیں ہے جہاں اور ہزاروں لوگ کرتے ہیں تو میری بیٹی نے کر لیا تو کیا ہوا اور ہزاروں لوگ کرتے ہیں میرے بیٹے نے کر لیا تو کیا ہوا نا نا, نا کیا آپ کی محبت نہیں ہے یا آپ کی دشمنی ہے ان کے ساتھ آپ ان کے سجن نہیں ہیں آپ ان کے دشمن ہیں اس لیے کہ آپ ان کی زندگی میں وہ چیز ڈالنا چاہتے ہیں اور ان کو ان کاموں کا اور ان افعال اور اعمال کا عادی بنانا چاہتے ہیں جو ہمیشہ کی